خطبے کی اذان مسجد کے سہن کے آخری صف میں دی جاتی ہے اور موزن صاحب صفوں کو چیرتے ہوئے اپنی صف میں آتے ہیں اس دوران پہلا خطبہ تقریباً ختم ہو جاتا ہے کیا یہ جائز ہے وضاحت فرمان یا تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جو صاحب خطبے کی اذان دیں تو وہ اذان دینے کے بعد وہیں بیٹھ جائیں جیسے ہماری مسجد میں ہمارے موزم صاحب جب خطبی کی اذان کہتے ہیں تو وہ آگے صف میں نہیں آتے بلکہ وہیں بیٹھ جاتے ہیں وہ ٹھیک ہے لیکن اگر انہیں کو تکبیر دینی ہے تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ بعض مسجدوں میں امام سے لے کر صف تک جو ہے ایک لال کپڑا بچھا دیا جاتا ہے تاکہ لوگ اس کے ادھر ادھر نماز پڑھیں اس پہ نماز نہ پڑھیں کہ کوئی صفیں چیرنے کا موقع نہ ہو تو یا تو اس طرح کا کوئی رکھیں یا کوئی الگ سے راستہ ایسا رکھ دیں کہ جس میں سے وہ آ جائیں لوگوں کے کندھے پھلان کر آنا یہ معیوب ہے ایسا کسی اور کو بھی نہیں چاہیے جیسے ہمارے یہاں مولانا نے کہا کہ پہلی سف میں نماز پڑھنے کا زیادہ ثواب ہے تو لوگوں نے اس کا طریقہ ہی نکالا سب کے آخری میں آؤ اور سب کو پھلان کر پہنچ جاؤ سف میں کہ جو بیچارہ کوئی اور ہو تو وہ الگ ہو جاتا پیچھے لو بھی تم ہی پڑھ لو بھائی دے. ہم بیچے ہو جاتے ہیں یہ نہیں چاہیے ٹھیک ہے نا تو اس کا طریقہ یہی ہے یا تو بیچ میں کوئی آپ لکیر رکھیں بعض مسجدوں میں ہم نے دیکھا یا جو ازان کہنے والے صاحب ہیں پہلی سب میں کوئی دیندار آدمی کو اجازت دے دیں کہ بھئی آپ جو ہے وہ اقامت کہہ دیں میری طرف سے ان کی اجازت ضروری ہوگی اس لیے حق اس کا کہ جس نے اذان کہی وہی اقامت کرے گا وہ اگر کسی کو اجازت دے دے اس کا اقامت کہنا جائز ہو جائے